یریدون لیطفیؤو نور اللہ بافواہم والله متم نورہ ولو کرہ الکافرون کفار <تصفيق> <تصفيق> اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنا چاہتا ہے چاہے کفار کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے انہیں آدائے دین یہود نصارہ اور مشرقین قریش کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے چراغ کو اپنے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں قرآن کریم کو جادو اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے ہیں تو جان لے کہ یہ کافروں کی خواہش کے علی رغم ان کی خام خیالی ہے اللہ کے نور کو شمع کے مانند پھونک سے نہیں بجھایا جا سکتا ہے یہ تو وہ نور ہے جسے اللہ پوری دنیا میں پھیلا کر رہے گا آیت نو میں اللہ تعالیٰ کے گزشتہ فیصلے کی مزید تاکید آئی ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن اور دین اسلام کے ساتھ بھیجا ہے اور اس کا فیصلہ ہے کہ وہ دین اسلام کو مشرقین کی خواہش کے الرغم دنیا کے تمام ادیان و مذاہب پر غالب بنائے گا مجاہد کا قول ہے کہ نزول عیسیٰ کے وقت دنیا میں اسلام کے سوا کوئی دین نہیں ہوگا مذکورت دونوں آیتیں چند حروف کے فرق کے ساتھ سورت الطوبہ میں بھی آئی ہیں وہاں اللہ تعالی نے آیات 32 تیس میں فرمایا ہے یریدون ان یتفع نور اللہ بی افواہہم و یعب اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الكافرون هو الذي ارسل رسولہ بالہدہ و دین الحق رہ کل ویہل مشرقون دونوں کا معنی تقریباً وہی ہے جو اس صورت کی دونوں آیتوں کا ہے صورت کی دونوں آیتوں کی تفسیر میں جو کچھ بیان کیا جا چکا ہے اسے سماعت کر لینا مناسب ہوگا